نظر آ رہے ہیں جیسے ایک فن ہے جغرافیا اس کو ہم لوگ عموماً فلکیات سے پہلے ہمارا دورہ ہوتا ہے سال کے دوران ہم جامعہ کے رشید میں دورے کراتے رہتے ہیں جمعے جمعے کے دن <pans> اس میں ہر جمعے کو چار گھنٹے ہوتے ہیں آٹھ سے لے کر بارہ بجے تک ان چار گھنٹوں میں چھ ہفتے تک جو چلتے ہیں چار گھنٹے اور ہر روز چار اسلاق ہو جاتے ہیں ہر جمعے کو ہر روز نہیں ہر جمعے کو چار اسلاق ہو جاتے ہیں پہلے اس میں ایک مرتبہ چھ ہفتوں تک ہم چلاتے ہیں خطابت کا فن خطابت کیا ہوتا ہے ایک تو ہماری ہوتی ہے بزن وہ تو ہوتی ہے لیکن خود فن خطابت آج کل مستقبل الگ فن بن گیا ہے ہمارے علماء اصل تو فن علماء کا تھا لیکن لوگ ہم سے لیتے جا رہے ہیں ہم سے زیادہ ماہر ہو گئے ہیں دوسرے کہاں کے لوگ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اور اس کی اصناف بہت بن گئی لگے تھوڑے دیر ہوتا تھا ہم بیٹھ کے ہوں بہتر بچے کے جی لیے کر لیتے بس یہ اب وہ اس طرح نہیں ہے بلکہ کراچی میں کراچی میں بھی ہے لاہور میں بھی ہے مستقل تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اور مختلف بعض لسانی تنظیموں کی طرف سے اور بعض یہ شیعہ لوگ ہیں اکثر میں شیعہ جو لسانی ہے اس کے اندر بھی شیئہ کرتی ہوئی ہے وہ لوگ کام یہ کر رہے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو لیتے ہیں لینے کے بعد ان کو بولنا سکھاتے ہیں بہت بڑے بڑے ادارے ہیں اور وہ لاکھوں روپئے خرچ کرتے ہیں وہ کالج یونیورسٹیوں سے لے لیتے ہیں طلبا کو اور ان کو اپنے پلیٹ فارم پہ بولنا سکھاتے ہیں پھر جب وہ بولنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر وہ ان کی بات کرتے ہیں جہاں سے انہوں نے سکھائیں بے شک وہ کہیں سے بھی آیا ہے لیکن سیکھا کیونکہ اس وہیں سے آیا ان کی بات کرتے ہیں مزہ ان کے ہمارے ان کا مستقل ادارہ ہے وہاں تو وہ یہ سکھاتے ہیں کہ بھائی پارلیمنٹ میں کیسے بات کرنی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں جو بات کرنی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا ڈبیٹ باقاعدہ کراتے ہیں اور اس میں باقاعدہ وہ دو گروپ بناتے ہیں ایک کو حزب اختلاف دوسرے کو حزب اقتدار ایک قائد ایوان قائد قائد حزب اختلاف یہ دو آدموں باقاعدوں کے متعین ہوتے ہیں اور باقاعد اسمبلی کی طرح وہاں بات ہوتی ہے قائد ایوان آتا ہے پہلے اپنا کوئی مدعا پیش کرتا ہے کہ ہم یہ بل یا یہ چیز پاس کروانا چاہتے ہیں اور پھر قاعدے اس میں اختلاف آتا ہے hmm. وہ اس کے خلاف اپنا مدعا پیش کرنے یہ پاس نہیں ہونا چاہیے جی اس کے مخالف نہیں تو مخالفت کرتا ہوں میں. پھر قاعدے تیوان کے آدمی جو پارلیمنٹ والے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ان کا یہ نوٹتے ہیں وہ ہر ایک اس مدعا پہ ڈرائل دیتا ہے اور اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں اختلاف والے آتے ہیں وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کوشش کرتے ہیں اور پھر آخر میں جج فیصلہ کرتے ہیں وہ के اسپیکر کے طور پہ بیٹھتا ہے پھر اسپیکر وہ جب بات کرتے ہیں تو اسی طرح بات کرتے ہیں کہ جناب اسپیکر हूं یہ ہوا ہے میں یوں کہنا چاہتا ہوں تو باقاعدہ جس طرح اسمبلی میں بات ہوتی ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں بالکل وہی اس کا گویا کہ ایک نئی اسمبلی خود اپنی طرف سے بنا کر اور اس کے اوپر دونوں طرف سے بات ہوتی ہے پھر وہی بولنے والے افراد ان میں سے منتخب کر لیتے ہیں وہ تو عام تمہارہ ہوتے ہیں ان میں سے جو اچھا بولنا آ رہا ہے اس کو لے کے آگے جاتے ہیں اس کو لے کے کبھی کسی چیز یہ جو واپک ویاپک ہے یہ اسی ڈبیٹ سے تیار ہوئے یہ گارو سرکار ہے اسی ڈبیٹ اب کہیں پر بھی چلا جائے یہ باہر نہیں کھاتا ہے باتوں پہ اتنے تیز ہیں یہاں بھی آئے گا یہ بھی باتوں میں اس تو وہ توتے لیکن عمروں یہ مار نہیں پاتے یہ جو آدھی ہے جو آتا رہتا ہے یہ اسی کاؤنسل سے تیار ہوا ہوا ہے اس لیے اور بہت سارے ہیں جو مکمل اسی اس کے تحت تیار ہوتے ہیں تو وہ ہزارہ کام کر رہے ہیں اور سے انہوں نے مقابلے ہوتے ہیں شہر کی سطح پر ضلع کی سطح پہ شہر کی سطح پہ ملک کی سطح پہ مقابلہ ہوتے ہیں پھر اس میں لوگ جو جیتتے ہیں ان کو انعامات بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں کار ملتی ہے لاکھوں روپے ملتے ہیں پھر ان کی تشکیلات کرتے ہیں تو جتنے آپ دیکھیں گے جتنے اینکر پرسن ہیں یا ان ٹی وی میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں یہ سارے ان سے سیکھ کے جاتے ہیں نیوز کاسٹر ہیں وہ ان سے سیکھ کے جاتے ہیں ان کیونکہ ان کے کی یہ چینلز بھی کے ہیں اور بات کرنے والے کو نہیں کہیں اگر کسی چیز کو اٹھانا ہوتا ہے تو سب کو کہتے ہیں کہ اس بات کو اٹھاؤ تو جتنے نیوز تو یہ اینکر بسن ہے سارے اس بات کو لے کے ملک میں کوئی پھیلا دیتے ہیں اور کسی چیز کو دلانا ہوتا ہے تو بات ہی نہیں کرتے اس کے اوپر بے شک پونشے موبائل پہنچاتے ہو تو اس کے ذریعے سے وہ پورا ایک ماحول بناتے ہیں لیکن ہم اگر ممبر والے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ممبر سے سب کچھ ہو جائے گا اور پیئر سیکھی ہی ہو جائے گا ایسے نہیں ہوگا بول کے اس کو سیکھنا پڑتا ہے اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ایک اسی طرح جو دو چیزیں وہ سکھاتے ہیں وہی چیزیں ہم نے اپنے پاس لے ہیں اور اپنے طلبا کو سکھائیں تو ہم جمعے جمعے کو ہم نے یہ اس کے کو سکھا ہوا ڈبیٹ ہوتی ہے ہم تکری ہوتی ہے درس پران کس طرح جاتا ہے درس عدیث کس طرح دی ہے یہ طلبا کو چھ ہفتے تک اس کا مقابلہ کراتے ہیں پھر اس میں آخر میں پچھلی بات تو آپ کے کبھی ہم کو کالم نگاری سکھاتے ہیں کہ کالم کس طرح لکھا جاتا ہے اس کی کتنی اسناف ہیں کیسے لکھتے ہیں کیسا ان کے مواد جمع کیا جاتا ہے اس کا اقتدائی کیسے ہوتا ہے اختتام کیسے ہوتا ہے خود مقصد کے اندر جو اصل ہوتا ہوتا ہے اس کے اندر کیا لکھنا ہے یہ چیز ان کو سکھاتے ہیں مشکل آتے ہیں پھر ان کی پھر ابھی ابھی اس وقت ابھی شروع ہونے والا ہے جو مافیہ بدل وہ ایک چھ ہفتے تک جغرافیا چلتے ہیں تو اس میں تین چار قسم کے جغرافیا ہوتے ہیں بہت ساری جغرافی بہت بڑا فن ہے لیکن ان میں سے ہم جو بڑھاتے ہیں ایک طویل جغرافیہ پڑھاتے ہیں طویل جغرافیہ کے تجری ہوتا ہے کہ ہمارا جو قرآ ہے اس قرے عرض کے اوپر کیا کیا چیزیں موجود ہیں اصل اس میں خشکی ہے دکھ کتنی ہے پانی ہے دکھ کتنا ہے اور کے کتنے حصے ہیں پانی کے کتنے حصے ہیں ایک بڑے بڑے پہاڑ کون سی جگہ واقع ہیں بڑے دریا کہاں پر واقع ہیں بڑے صحرا کہاں پر واقع ہیں اور کتنے سمندری درجے ہیں یہ ساری معلومات اس کے اندر ہوتی ہیں موٹی موٹی معلومات جو کہ ایک عام عالم کو ان معلومات کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر جو ہے یہ ہمارا فن تفصیل بھی ادھورا کر جاتا ہے فن حدیث بھی ادھورا رہتا ہے ہمارے پاس بہت خیالی باتیں ہوتی ہیں لیکن اگر کسی آپ نے جغرافیہ پڑھا ہوا ہے اور پھر وہ تفصیل پڑھاتا ہے تو اس کی تفصیل میں اگر ایک بلاک جغرافیہ پڑے ہوئے اور ان کی تفصیل دن رات کا فرق محسوس کو بھی لکھ جائے گا اس کو پڑھاتے بڑا ہوئے ایک بات ہے تو یہ یہ ایک ہے ایک حساب نے پرانی جغرافیہ کا رکھا ہوا پرانی ہے قرآن مزید قرآن باغ میں جتنے ہم بیام اسلام کے نام آئے ہیں اور جتنے قرآن باغ میں مقامات آئے ہیں اور جہاں جہاں کون سا عروج ہوا ہے ان کے ان کا تذکرہ ہے اس میں کو تذکرہ کیا جاتا ہے کہ فلاں ابھی فلاں جگہ میں فلاں فلاں جگہ میں اور وہ سارا پرانی جغرافیہ کے نام سے وہ ایک الگ سبق ہوتا ہے پھر سیاسی جغرافیہ کے نام سے ایک حصہ ہوتا ہے اس کا سیاسی جغرافیہ میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کتنے ممالک ہیں کتنے مسلمان ہیں کتنے مغرب ہیں اور ہر ملک کے اندر کم از کم یہ یاد اس کے کرواتے ہیں کہ ملک کا نام کیا ہے اور اس کا دارالحکومت کیا ہے اور اس کا مان لی کیا ہے اور اس کی خاص خاص باتیں اس ملک کے بتا دیں کیا ہے یہ بھی ان کو اپنے طلبا کو بتا دیتے وہ اس میں تقسیم کر دیتے ہیں بالغ ساتھیوں کے ذمے ایک لگا دیتے ہیں پریاز میں نزدیک دو, دو, دو کسی اور بھی ذمہ لگا دیے اسی طرح بشری جگڑا فیور ہوتا ہے کہ کس قسم کے لوگ کس علاقے میں رہتے ہیں کہ علاقے کے لوگ کالے ہیں گونے ہیں سو ہیں یہ کیوں کا گورے سے لوگوں کے پڑا کی نام چپچی کیوں ہے پلاک اونچی کیوں ہے یہ مشہوری جغرافی مسئلہ کی الگ سے بات ہے وہ ہم بناتے نہیں ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہمارے قرآن سے اس کو کوئی زیادہ لوگوں سے تعلق نہیں ہے معلومات ہے. تو ہے دوسرے حصے کر کے اس کے اوپر آتے ہیں ایک معاشی جغرافیہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی معیشت چل رہی ہے اس میں کون سا रहा آگے جا رہا ہے کون سا ملک پیچھے آ رہا ہے اور کسی ملک کے آگے جانے کی وجوہ کیا ہے اور کسی ملک کے پیچھے غریب ہونے کی وجوہ کیا ہے وہ معاشی جغرافیہ اس کو کہتے تو وہ معاشی, ہے. تو معاشی بھی ہے تو یہ تین چار قسم کے جغرافیاں ہیں ان میں سے میرے میں جو ہوتا ہے وہ یہ طبی جغرافیہ ہوتا ہے کہ طبی جغرافی ہے جس میں اس عرض کے حالات اور اس کے اہم اہم مواقع مقامات یہ کون جگہ عام ہیں وہ میرے ذمہ ہوتا ہے اس کو ہم یہاں تھوڑا سا دیکھ لیں گے وہ تھوڑا سا ستاروں ہو جائے گا ایک بار دن میں پورا دو لمبا سبق ہے ایک پریزنٹیشن ہے اس کی رپریزنٹیشن اس لیے بنائی جاتی ہے کہ زبانی اگر بتائیں گے تو کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا جب تک کہ وہ جگہ نہیں دکھا جائے والد کو اس کا جب نقشے میں دکھائیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا مشکل نقشے میں نہیں دکھائیں گے تو کوئی پتا بھی نہیں چلے گا اس اس کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں کہاں تک ہم پہنچنے ہیں चुवा सही काम नहीं कर रहा ये आपको नजर आ रहा है ग्रो चुहा और कोई नहीं देखिए अगर हो कोई चुहा चुहा एक जी लोग माउस कहते हैं लेकिन हम चूहा कहते है इसकी दुम होती है और खुद ये चूहा की तरह बनाया इसके लिए वही काम नहीं करना चाहिए یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جس کے اوپر ہم لوگ رہتے ہیں پورا عرض پہلے اس کو اس کو دو بڑے حصے ہوتے ہیں آپ اگر آپ کو ویسے بھی ہے دو حصے اس کے کیے جاتے ہیں ایک کو خشکی کہتے ہیں ایک کو پانی کہتے ہیں آبی حصہ ایک خشک حصہ تو اس کو ویسے بظاہر نظر آنے میں اور عموماً مشہور بھی یہی ہے اور ہے بھی اسی طرح کہ اس کے اوپر 71 فیصد پانی ہے اور 29 فیصد خشکی ہے 71 فیصد پانی اور 29 فیصد خشک ہے تو یہ جو یہ نیلے رنگ کا ہے یہ نیلے رنگ کا پانی اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ خشکی نیلے رنگ کا پانی ہے جس میں ہمیشہ پہلے میں نے آپ کو بات بتا دی تھی ایک مرتبہ کہ ہمیشہ نقشے میں اوپر والا حصہ شمال ہوتا ہے نیچے والا جنوب ہوتا ہے یہ والا حصہ مشرق ہے اس جانب اور اس جانب مغرب ہے تو اس میں جہاں یہ آپ کو پانی نظر آ رہا ہے یہ بھی پانی ہے یہ بھی پانی ہے یہ بھی پانی ہے یہ بھی پانی ہے اس پانی میں آپ کو پانی کے اندر مختلف رنگ نظر آتے ہیں مثلا مثلاً یہاں پانی کا رنگ زیادہ گہرا ہے مطلب زیادہ نیلا گہ رہا ہے اور ادھر ہلکا نیلا گہ رہا ہے ادھر آستے آستے بالکل سفید ہو گیا ہے اسی طرح ہے نا ادھر سفید ہو گیا ہے ادھر زیادہ گہرا ہے اور ادھر بھی تھوڑا کم گہرا سفید سفید ہو کے ادھر پھر دوبارہ زیادہ سفید ہو گیا ہے ادھر پھر نیلا ہے ادھر پھر سفید ہو گیا ہے ہے یہ پانی یہ بھی اس طرح پانی ہے سفید مثلا یہ کراچی میں اگر آپ چلے جائیں گے سمندر کراچی میں ہے یہ کراچی ہے تو یہاں دیکھیں یہ, یہ گہرا رنگ ہے یہ تھوڑا سا سفید ہے یہ سفید ہے یہ دیکھو یہ سفید ہے یہ سارا سویدھا رنگ ہے پانی یہ پانی ہے سارا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جہاں سمندر کی گہرائی زیادہ ہوتی ہے وہاں یہ لوگ رنگ بھی اس کا نیلا گہرا کر دیتے ہیں جہاں سمندر کی گہرائی کم ہوتی ہے وہاں بھی یہ لوگ کم گہرا کر دیتے ہیں حت کہ کناروں کے پاس ان گہرائی بہت کم ہوتی ہے اس لیے اس کا رنگ سفید ہی مائل کر دیتے ہیں کہ یہ کہ بہت کم گہرائی ہے سمندر کے کنارے پہ آپ جاتے ہیں تو خود اندر سمندر میں گھس بھی سکتے ہیں اس لیے یہ سفید رنگ اس کو بنا کے ہیں انہوں نے ایک تو یہ پانی کے رنگوں کا ہے زمین کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ صبح سندھ ہے یہاں سندھ ہے تو اس یہاں اور رنگ ہے ادھر کچھ اور رنگ ہے اور انداز سے پتا چل رہا ہے کہ ادھر پہاڑ ہیں اور ادھر میدان ہے تو میدانی علاقوں کا رنگ الگ کر دیتے ہیں پہاڑی علاقوں کا رنگ الگ کر دیتے ہیں پہاڑی علاقے میں بھی پھر یہ اونچے پہاڑ ہیں کچھ ادھر کم اونچے پہاڑ ہیں تو وہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ادھر کم اونچے ہیں ادھر زیادہ اونچے پہاڑ ہیں ادھر یہ کیونکہ یہ خشک پہاڑ ہیں ان کا رنگ ایسا ہے یہ بہت اونچے اور برفانی پہاڑ ہیں اس لیے ان کا رنگ ایسے کر دیا ہے ان کا یہ ہمالیہ سب سے مشہور بڑا سلسلہ ہے ہمالیہ کا تو اس کے اندر انہوں نے رنگ بھی اسی طرح کر دیا ہے یہ برف والے علاقے ہیں برفانی ہے یہ علاقہ میدانی گھاس والا ہے اس لیے سبز رنگ ہے اس کا ادھر یہ ڈیزرٹ ہے لہذا سہرا ہے اس کا رنگ انہوں نے ایسا کر دیا ہے تو رنگوں کے ذریعے سے بھی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ کون سی جگہ کام کون سا مقام پہ تعین کرنا چاہتے ہیں لوگ اس کے ہم لوگ اگر دیکھیں گے تو ہم مشہور یہ کیا ہوا ہے اور ہے اسی طرح کہ انتیس فیصد خشکی ہے صرف اور باقی اکہتر فیصد پانی ہے لیکن جب اس کو یہ جب سمندر جو ہے نا سمندر اس کو جب ہم نیچے جاتے ہیں اس کے تو کچھ نیچے تک تو پانی ہے اور اس کے بعد پھر نیچے خشکیاں آ جاتی ہے سمندر کے نیچے طے میں پھر دوبارہ سے خشکی ہوتی ہے سب سے گہرا ترین سمندر جو ہے نا وہ یہاں پر ہے یہ اگر آپ دیکھیں گے یہ منیلا ہے فلپائن ہے اور فلپائن کے ساتھ آپ ادھر آ جائیں گے یہ ٹرانچ ہے ماریانا ٹرانچ کے نام سے اس جگہ بھی جہاں مسلس بنی ہوئی ہے یہ دنیا کا سب سے گہرا ترین سمندر ہے ادھر لکھا ہوا ہے چیلنجر دیپ سب سے زیادہ گہرائی ہے ورلڈ گریٹسٹ اوشین مائنس دس ہزار نو سو چوبیس میٹر دس ہزار نو سو چوبیس میٹر کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک کلومیٹر میں ایک ہزار میٹر ہوتا ہے تو دس ہزار میں کتنے کلومیٹر ہو جائیں گے دس کلومیٹر اور نو سو چوبیس یہ بھی سمجھو اس کو پورا کر لیں تو گیارہ ہزار میٹر تو ہے تو گیارہ کلومیٹر میٹر ہے یہاں سے اس سے نیچے پھر دوبارہ خوش کیا جاتا ہے گیارہ کلو میٹر سے آگے جا کے <coughs> اب گیارہ کلو کتنا گیارہ ہے تب گیارہ کلومیٹر جو آپ دیکھتے ہیں تو اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ یہ جو کو ارض ہے اس کو ارض کا جو نسپتر ہے یہ بن جاتا ہے تقریبا سات ہزار تقریباً مائل سمجھ اس کو سات ہزار مائل بن جاتا ہے تو سات ہزار میل کا مطلب یہ ہو گیا کہ سات ہزار مائل نہیں ہے چھ ہزار کچھ مائل ہے تو سا... آٹھ ہزار میل تقریباً جبیبن... کلو میٹر بن جائے آٹھ ہزار کلو میٹر اگر ہے تو آٹھ ہزار کلو میٹر اور اس میں سے صرف گیارہ کلو میٹر گیارہ ہے آٹھ ہزار کلو میٹر میں سے صرف گیارہ کلو میٹر کوئی نسبت نہیں آٹھ ہزار میں سے صرف گیارہ کلو میٹر اتنا گیارہ ہے باقی نیچے پھر گیارہ کچھ نہیں ہیں کچھ اور چیزیں ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نیچے جہاں بھی علی تو گہرا ترین ہے اس کے علاوہ سمندر اونچا بھی ہے اور کم بھی ہے سارا تو اس سے پتا چلتا ہے کچھ پانی کو اگر ہم لوگ نکال لیں فرض کر لیں کسی نے اندازہ لگایا حساب کتاب کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ صرف کوئی پانی اس کا اکٹھا کر تو سکتا نہیں ہے لہذا جب حساب کتاب لگایا انہوں نے کہ یہ فل پانی دنیا کا اگر جمع کر لیا جائے یہ تو انہوں نے جب حساب کتاب لگایا تو پتہ چلا کہ یہ اتنا بنے گا یہ بنے گا اتنا یہ نظر آ رہا ہے پورا کو کہ ہیں کہ یہ زمین ادھر سے کدھر پانی نکال کر اگر سارا یہ سمندر تھا نا یہ پانی نکال کر جمع کیا تو اس پورے پانی کا اتنا گروہ بنا بس یہ, یہ امریکہ ہے جس کے اوپر رکھا ہے یہ سر امریکہ ہے یہ یو ایس اے اس کو کہتے ہیں یہ نیچے امریکہ ہے اس کے اوپر انہوں نے پانی رکھا ہے کہتے <coughs> ہیں یعنی کہ یہ پانی کل اتنا بنے گا یعنی فقط امریکہ کے جتنا ایک گلوب بن سکتا ہے اس کا اور سارے پانی کے اوپر جمع کرے فی الحقیقت اتنا ہے لیکن اس کے نیچے کیونکہ خشکی ہے تو اس خشکی کے اعتبار سے اس کی نسبت یعنی اگر خشکی کو جمع کیا جائے تو اس کا یہ اتنا بڑا گولا بنے گا سارے خشکی کو جمع کیا جائے اور اگر سارے پانی کو جمع کیا جائے تو اتنا گولا بنے گا لیکن یہ پانی پھیلا ہوا ہے خشکی کے اوپر پھیلا ہوا ہے تو جس خطے میں جس علاقے میں پھیلا ہوا ہے, تو علاقہ جو ہے تو وہ علاقہ جو ہے نا وہ اکہتر فیصد ہے وہ علاقہ اکہتر فیصد ہے جہاں پھیلا ہوا ورنہ خود پانی ایسا نہیں کہ پانی اکہتر فیصد ہو پانی اکہتر فیصد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خشکی کو جمع کیے جائے تو وہ اجلی بن جائے اور پانی ادھر زیادہ ہو لیکن ایسا نہیں پانی اتنا سا ہے تھوڑا سا اور خشکی غذا بھی تو خشکی حقیقت میں زیادہ ہے بنسبت پانی کے پھر اس کے ہم لوگ خشکی کو سمجھنے کے لیے اس کے ہم سات حصے کر لیتے ہیں جو مشہور ہے آپ اگر سنے ہوں گے کہ سات مشہور حصے ہیں اس کے ان کو ہر ایک حصے کو بر کہتے ہیں ان میں سے ایک بر یہ نیچے والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بر جنوبی امریکہ یہاں سے یہ جو نظر آ رہی ہے گاجر کی طرح یہ جنوبی امریکہ ہے اور یہاں سے لے کر وہ او اوپر تک یہ شمالی امریکہ بر اعظم ہے بر امریکہ یہ پورا ہے لیکن اس کے پھر دو حصے کیے ہوئے ہیں ایک کو جنوبی کہتے ہیں ایک کو شمالی کہتے ہیں جنوبی نیچے والا شمالی اوپر والا اس میں سے جو اصل امریکہ جس کو ہم لوگ امریکہ کہتے ہیں وہ فقط اتنا ہے یہ اتنا اور یہ اتنا خبر اتنا ہے اصل امریکہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جس کا نام یو ایس اے ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ اڑتالیس ریاستیں یہاں پر ہیں اس کی اڑتالیس ریاستیں یہاں ہیں ایک ریاست ادھر ہے الاسکا کے نام سے ایک ریاست ادھر سمندر میں ہوائی کے نام سے یہ ہوائی ہے ادھر الاسکا ہے ادھر یہ امریکہ آخود ہے اڑتالیس ادھر ریاستیں ہیں دو ادھر ریاستیں ہیں یہ ان کی قانونی ریاستیں ہیں قانونی غیر قانونی جن پہ قبضہ کیا ہوا ہے سولہ اور بھی چھوٹی بڑی ریاستیں ہیں جس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ حوث ہے اس کے دنیا کے اوپر حکومت کرنے کی سولہ اور بھی چھوٹی بڑی ریاستیں ہیں جس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کچھ جزائر ہیں کچھ یہاں یہاں مثلاً یہ ہر ایک کے اوپر قبضہ ہے کسی نہ کسی کا یہ جزیرے ہیں جس کے ویسٹ انڈیز کہتے ہیں ویسٹ انڈیز ہیں اور یہ جزیرے ہیں سارے جزائر ان میں دوست یہ فرانس کے قبضے میں ہے یہ فرانس کے قبضے میں ہے یہ برطانیہ کے قبضے میں ہے اور یہ جو ہے یہ یو کے قبضے میں ہے یہ پولٹو ریکو یہ یو ایس کا ہے یہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے پولٹوریکو یہ ہے اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے پوری ریاست ایک ادھر بنائی ہوئی ہے اور اس طرح کی اور ہیں جن کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہے وہ سولہ کے قریب ریاستیں امریکہ کے قبضے کے اندر موجود ہیں وہ باقاعدہ قبضہ شدہ ہیں اس کے اوپر اس کی حکومت ہے اور باقی جس کے اوپر معاشی اعتبار سے دباؤ ڈال کر اس سے کام نکلواتا ہے وہ تو سارے ہی ہیں ما اللہ ماشاء جس کو جس کو اپنا روب داغ ہے یا اپنی معیشت ہے تو ٹھیک ہے ورنہ چودھاہٹ uh, تو ہر ایک کے اوپر کرتا ہے تو اس کا خاصہ ہے تو وہ وقت اتنا چھوٹا ہے یہ اتنا حصہ ہے باقی اوپر کینیڈا ہے اور نیچے یہ میکسیکو ہے کینیڈا میکسیکو یہ کہا کہ اس بغیر اعظم میں دو ہی ملک تین ہیں ایک امریکہ ایک کینیڈا ایک ادھر میکسیکو باقی یہ چھوٹی چھوٹی ملک آپ اس کو نہ کہیں یا محفوظات ہیں لوگوں کے یا پھر چھوٹے جزائر ہیں ان جزائر کو ملا کر کچھ جزائر ہیں انہوں نے ملا کر ایک کرکٹ ٹیم بنائی ہوئی ہے جس کو آپ لوگ ویسٹ انڈیز کہتے ہیں ویسٹ انڈیز وہ کچھ جزائر کی ایک مل, ملی جلی سی ٹیم ہے باقی کوئی ایک, ایک ملک نہیں ہے ویسٹ انڈیز ادھر اگر آ جائیں گے آپ تو یہاں سے ادھر سے لے کر یہ نیچے شروع ہو جاتا ہے جنوبی امریکہ اس جنوبی امریکہ کے اندر بھی دیکھیں گے بڑے بڑے ممالک ایک برازیل ہے ارجنٹینا ہے یہ بہت بڑے بڑے ممالک ہیں دو برازیل اور ارجنٹینا برازیل بہت بڑا ہے اس کو آپ لوگ سمجھو کہ انڈیا جیسے دو تین ملک اس کے اندر آ سکتے ہیں اتنا بڑا ہے یہ برازیل اور اس کے اندر دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی اسی برازیل سے ہو ہے اس دنیا کے سب سے زیادہ جنگلات بھی اسی کے اندر ہیں سب سے زیادہ جنگلات اس میں ہیں اس کو دنیا کا پھیپڑا کہتے ہیں برازیل کو دنیا کا پھیپڑا کہا جاتا ہے کیونکہ جتنے جنگلات زیادہ ہوتے ہیں اتنی اکسیجن زیادہ پیدا ہوتی ہے اور اکسیجن کی وجہ سے ہی یہ دنیا چل رہی ہے تو اگر وہ اکسیجن پیدا ہونا ختم ہو جائے تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی اس لیے انہوں نے یہ کیا اس کے اوپر دباؤ تھا امریکہ کا, کا کہ آپ جو ہے نا ہم, ہمیں اپنا جو ہمارا آپ کے اوپر قرضہ ہے وہ قرضہ ہمیں واپس کریں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے قرضہ میں واپس کرتا ہوں لیکن میرے پاس تو کچھ معیشت ہے نہیں قرضہ میں کہاں سے واپس کروں کہ جہاں سے مرضی واپس کروں کہ ہاں ایک وقت ایسا ہے کہ دریا میرے پاس موجود ہے بہت بڑا میزون دنیا کا سب سے بڑا دریا میرے پاس ہے اور جنگلات بھی میرے پاس بہت ہیں میں ایسا کرتا ہوں کہ جنگلات کو کاٹ کر اس کو جلاتا ہوں اور اس کی جگہ زراعت کرتا ہوں اس نے جنگل کاٹنا شروع کر جب کچھ جنگل کاٹا تھوڑا سا تو وہ تو جنگل کاٹنے کے زیادہ ہے ایک تو آکسیجن بننا ختم ہوگی اور دوسرا جنگل کو کاٹ کے جلائیں گے تو اس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ بنے گی تو کاربن ڈائی آکسائڈ بنے گی جو کہ زہر ہے اور لوگوں کو ختم کر دے گا اور آکسیجن ختم ہو جائے گی جس کی وجہ سے لوگ زندہ ہیں تو اس کی وجہ سے پولوشن کا مسئلہ بن گیا تو کوئی اقوام متحدہ نے چھینکنا شروع کر دیا اور ہم نے کہا کہ اس سے قرضہ نہیں مانگو ورنہ یہ پوری دنیا کو تباہ کر دیں وہ آرام سے پھر دوبارہ اپنے مشکل ایسے ہاتھ پھیر کے بیٹھ گیا قرضہ نہیں دیتا, مجھے مجھے مجھے دیتا تو یہ ٹرک ہے قرضہ بچانے کی انہوں نے اپنا جنگل کاٹنا شروع کیا الگ جنگل کاٹے کا تو بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے بس ٹھیک ہے اس سے نہیں مانگو اس کو دے دوں جب ہوگا پیسے دے دیں یہ جنوبی امریکہ کا ہو گیا دوسرا براعظم یہ شمالی امریکہ کا ہو گیا تیسرا برے اعظم ادھر الگ سے نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے چاروں طرف سمندر ہے یہ یہاں سے اپ دیکھیں گے ادھر سے سمندر ہے ادھر سمندر ہے ادھر سمندر ہے یہاں سے سمندر ہے ادھر بھی سمندر ہے ادھر ایک درا ہے یہ بہر بیرانوس ہے اور ادھر سے ایک درا ہے ادھر سے جا رہا ہے کے نام سے درا ہے پھر ادھر بیر کے سمندر ہے ادھر بر احمر آ گیا یہ سمندر ہے تو ان سمندروں میں گرا ہوا یہ جیسے ایک بر ہے اس کو بر اعظم اف... کہتے ہیں اس کا نام ہے بر اعظم یہ بھی کیونکہ اس دیوالی علاقہ زیادہ ہے اس کے اندر اس دیوائی سمرا مندر کا ہاروا میں زیادہ ہے اس لیے اس کے اندر بھی جنگلات زیادہ ہیں جنگلات بہت زیادہ ہیں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو جنگلات بھی ہیں بڑے بڑے صحرا بھی ہیں دنیا کا سب سے بڑا سہرا بھی اسی کے اندر موجود ہے یہ جان دکھا ہوا نظر آ ہے آپ کو سہارا کے نام سے سہارا یہ صحرا ہے سارے یہ مالی ہے نائجر ہے چارڈ ہے الجیریا ہے اور ادھر سوڈان ہے سب کے اوپر یہ سہرا سہرا پھیلا ہوا ہے ادھر بریتانیہ ہے ان میں سے خطرناک سہرا ادھر تک ہے یہ والا صحرا جو ہے نا یہ بغروبی سہرا یہ سارا سہرا اس کے اندر لاکھوں لوگ اس صحرا کے اندر رہتے ہیں لاکھوں لوگ اس سہرا کے اندر رہتے ہیں سہرائی لوکہ لاتے ہیں غریب ممالک ہیں ان کے لیے وہ نہیں ہو سکتا تو یہ بڑا دنیا کا سب سے بڑا سہرا سہرائے اعظم بھی سیٹ دیتے ہیں یہ یہاں پر موجود ہے اور یہ تیسرا ود اعظم ہوا چوتھا وز اعظم اگر آپ دیکھیں گے وہ دو و اعظم جو ہے نا وہ ملے ہوئے آپس میں ایک کو کہتے ہیں ہم یورپ دوسرے کو کہتے ہیں ہم لوگ ایشیا وہ ان کا علاقہ یہ ہے جہاں پر یہ میرا ہاتھ جائے گا یہ یہاں سے یہ ادھر ان کا یہ علاقہ ہے یورپ اور ایشیا دونوں اکٹھے ہیں یہ والے ان اس پورے خطے کو اس کو جہاں ہاتھ گھوم رہا ہے اس پورے خطے کو کہتے ہیں یوریشیا اس کا نام ہے یوریشیا اس یوریشیا میں دو حصے کر کے ایک کو یورپ بنا دیا دوسرے کو ایشیا بنا دیا تو یوروپ اور ایشیا کی جو سرحد ہے یہ کچھ مل گڈم ہوئی ہوئی ہے یہ جغرافیہ کے جو سوالات ہوتے ہیں مشکل ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یوروپ اور ایشیا کی سرحد کہاں ہے تو یورپ اور ایشیا کی جو ہے اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو یہاں سے ادھر افریقہ ہے یہ ایک خلیج ہے اس کو خلیج اعظم کہتے ہیں اوپر یمن ہے یہ ہم یمن اس کو خلیج اعظم کہتے ہیں یہ خلیج ادم ہے یہاں سے ایسے آپ گھسیں گے تو ادھر یہ ایک چھوٹا سا ملک انہوں نے بنایا ہوا ہے جبوٹی مسلمان ملک ہے یہ چھوٹا سا ملک اس کونے میں ہے غریب ہے مسلمان ہے ادھر کونے پر ادھر ایک درہ ہے اس درے کو باب المندب کہتے ہیں باب المندب ادھر یمن ہے اور ادھر یہ ہے جبوتی ہے یمن اور جبوتی کے درمیان میں بابر منتب ایک درہ ہے اور اس درے سے گزر کر آگے لگ جائیں گے یہ بحیر احمر ہو جائے گا اس کو بحیر کلزم بھی کہتے ہیں بحیر احمر بھی کہتے ہیں ریڈ سی بھی کہتے ہیں ریڈ سی بھی سی کا نام ہے یہاں سے لوگ آگے چلے جائیں گے ادھر سعودی عرب ہے اور یہ ایشیا ہے اور ادھر یہ مصر ہے یہ افریقہ ہے یہ عرب افریقن ممالک کے لاتے یہ والے اوپر والے ممالک ہے یہ ممالک عرب افریقن یہ مصر ہے لیبیا نجیریا مراکش یہ سوڈان ہے یہ عرب افریقن عرب افریقن ممالک کے نات نہیں یہ جہاں یہاں سب یہ اساب اکرام رضام اللہ روج میں کے زمانے کی فتوحات ہیں یہ انہوں نے یہ والے سارے علاقے فتح کیے تھے تو جب فتح کر کے وہاں گئے انہوں نے وہ ایسے اثرات چھوڑے کہ ان لوگوں کی ان لوگوں کی زبان ہی تبدیل ہو گئی یعنی ان کی جو اصل زبان تھی وہ ختم اس کی جب عربی زبان آ گئی اب ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہماری اصل زبان تھی کیا مصر کے اندر کپ تھی یا کوئی دوسری زبانیں بولی جاتی تھی وہ بھی نہیں ابھی مصر کے اندر کوئی نہیں بولتا مثر کے اندر بس عربی بولتے ہیں اور اسی طرح البیا میں گئی لیبیا میں مراکش میں یہ سارے افریقی ممالک تھے ان کی افریقن زبانیں تھیں لیکن وہ صاب اکرام کی برکت ایسی ہوئی کہ انہوں نے ان کی بالکل تہذیب تبدیل کر دی اور ان کی زبان بھی ختم کر کے اپنی اصل زبان دوبارہ عربی زبان ان کو پکڑا دی یہ سارے عرب افریقی ممالک کہ آتے یہ جی افریقی ممالک ہو گیا یہ ایشیا ہو گیا اور ایشیا کے بعد ادھر سے یہاں اگر آپ دیکھیں گے دو خلیجیں بنی ہوئی ہیں ایک ادھر خلیج جاری ہے اس کو خلیجے اقبا کہتے ہیں ایک ادھر خرید جاری ہے اس کو خلیج سوئس کہتے ہیں یہ خلیج اقبا ہے یہ خلیج سوئس ہے ان کے درمیان میں یہ سینا ہے, ہے دل لیکن سینا ہے یہ شکل اس کے دل کی طرح ہے لیکن ہے سینا کیونکہ سینے میں دل ہوتا ہے اس لیے سینا یہ دل ہے تو یہ صحرائے سینا بھی اسی میں ہے پہاڑی سینا جس کو تھوڑے کو ریتور ہی کہتے ہیں وہ بھی یہیں پر رہ کے آ کے اور یہ تین کم ہوتا میدان تھی وہ بھی اسی کے اندر واقع ہے وہ یہیں سے لے کر آ رہے تھے موسر اسرات السلام یہ ایجپٹ مصر ہے اس مصر میں کائرو کائرو یہ کاہرا ہے کائرو جس کو کہتی ہے से ہے اس کے قریب یہیں کہیں سے وہ فرون سے جان چھپائی تھی انہوں نے اور اسرائیل بن اسرائیل نے جان چھپا کر ادھر سے ایسے نکلے تھے ایسے نکلے تھے یہاں یہ پہلے یہ خلیج یہاں ختم ہو جاتی ختم ہونے کے بعد ادھر خشکی تھی پھر ادھر ایک جھیل تھی چھوٹی پھر خشکی تھی پھر بڑی جھیل تھی پھر خشکی تھی آخر تک یہ جی ایسے بڑے نقشوں میں نظر آتی ہے وہ اب آئے گا نقشہ میں دکھا دوں گا تو دو جھیلیں تھی درمیان میں ادھر بھی جھیل ادھر بھی جھیل درمیان میں دونوں جھیلوں کی خشکی تھی اور اس خلیج کے اور اس جھیل کے درمیان میں بھی خشکی تھی تو مصر سے یروشلم یروشیلم جس کو کہتے ہیں بیت المقدس کہتے ہیں فلسطین کہتے ہیں یہاں جانے کے لیے یہ راستے استعمال ہوتے تھے تورات السلام ان کو لے کر جو نکلے تو وہ رات کے وقت میں نکلے تھے تو راستہ ڈھونڈ کر وہ نکلنا چاہتے تھے ان دونوں جھیلوں کے درمیان سے یا پھر اس جھیل اور خلیج کے درمیان سے ان کے درمیان سے نکلنا چاہتے تھے لیکن وہ راستہ بھٹک گئے بھٹکنے کی وجہ سے یا تو اس بڑی جھیل کے سامنے پہنچ گئے یا پھر اس خلیج کے سامنے پہنچ گئے سمجھ میں آئی بات یا تو بڑی جھیل کے سامنے پہنچ گئے یا اس خلیج کے سامنے پہنچ گئے اس خلیج یعنی خلیج سوئی سے یہاں جب پہنچے ہوں گے تو آگے سے وہ خلیج تھی اب وقت اتنا تھا نہیں کہ ادھر سے گھوم کر ادھر چلے جائیں تو اب انہوں نے السلام نے یہاں پر इस سوئز میں में यह ادھر جو جھیل ہے وہ جھیل چھوٹی نہیں بہت بڑی جھیل ہے جھیل بھی ایسی نہیں ہے کہ چھوٹی سی جھیل ہو جیسے کہ ہمارے پاکستان میں چھوٹی چھوٹی جھیلیں ہوتی ہیں اتنی نہیں بہت بڑی جھیل ہو تو اس یاد اس جھیل کے سامنے پہنچ گئے تھے تو اب بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ یہاں سے وہ ادھر چلے جائیں کئی کلو میٹر ہو ایک کلو میٹر ادھر پھر جا کے پھر اس کو ملا تھا اور ادھر سینا بھی پہنچ گئے تو پھر ادھر سینا میں پہنچے پھر ادھر وہی پورا چالیس سالی ادھر گھومتے رہے پھر وہ پورا قصہ ہے وہ اسی کے متعلق ہے دین کے اندر یہ آگے فلسطین ہے یہ جو خنجر نما ہے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ خنجر ہے ایسے بنا ہوا خنجر نما یہ فلسطین ہے پورا انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے کیا اسرائیل فلسطین کا نام نہیں لیتے یہ نقشے کیونکہ انہیں کے بنائے ہوئے ہمارے بنائے ہوتے تو ہم فلسطین لکھتے تو فلسطین نے اسرائیل لکھا ہے انہوں نے اور اس کا دارالحکومت کا نام انہوں نے کیا لکھا ہے یروشلم ٹھیک ہے نا یہ وہی بات ہے جو آج کل چل رہی ہے ان کا منصوبہ تو پرانا تھا لیکن اظہار ابھی کیا ہے کہ اسرائیل کا دارالحکومت وہ بھی یروشیم یعنی بیت المقدس جیروشلم بیت المقدس کو کہتے ہیں وہت المقدس جو ہے نا اس کا دارالحکومت تو یہ ہے فلسطین تو یہاں سے ادھر یہ ایشیا ہے اور ادھر یہ افریقہ ہے اب پھر انہوں نے بعد میں یہاں سے ان کو کھود کر یہاں سے یہ جو درمیان میں دو جھیل جھیل اور خنیج کے درمیان راستہ تھا اس کو بھی کھود کر آپس میں ملا دیا پھر اس جھیل اور دوسری جوڑی جھیل کو آپس میں ملا دیا پھر وہاں سے کھود کر سیدھا لیگر اس سمندر کے ساتھ ملا دیا اور یہ جو کھدائی کی ہے اس کھدائی کا نام ہے نہر سویز یہ تو جھیل تھی یہ خلیج سویز تھی پھر اس کے آگے انہوں نے نہر سویز بنا دی جس کی وجہ سے ادھر سے جہاز اگر جائے چاہے تو ادھر سے گھس کر ادھر نکل سکتا ہے آرام سے اور پھر یہاں سے دیکھیں اس کو اگر آپ اس کو بہت سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ اگر برطانیہ ہے مثلا وہ یہاں آنا چاہتا ہے سعودی عرب کے پاس یہ یہاں آنا چاہتا ہے کراچی میں تو اس کو گھوم کر آنا پڑتا تھا ادھر سے ادھر آئے گا ادھر سے ایسے جائے گا ایسے آئے گا ادھر آئے گا ایسے آئے گا اور ادھر آ کے ادھر گھوم کر اور پھر ادھر جائے گا یہ راستہ تھا اس کا اثر تو انہوں نے اس اتنے لمبے راستے کو یعنی تقریباً دو مہینے کا سفر تھا اس کو کاٹ کر انہوں نے ادھر ایسے جھیل نہر بنا دی نہر بنا کے اب یہاں سے آتے ہیں ادھر جبراہٹر سے گھس کر ادھر آئیں گے اور یہاں سے ادھر گھس کے ایسے نکل جائیں گے اور ادھر آرام سے پہنچ جائیں گے تو یہ انہوں نے شارٹ کٹ اپنے لیے بنا لیا شارٹ کٹ بنا کر کیونکہ یہ ہے مصر کا علاقہ तो بھی مصر میں اور ادھر بھی مصر تو مصر کے پاس تو پیسے نہیں تھے کہ یہ کام کر سکتا انہوں نے یہ ٹھیکہ دے کو فرانس کو امریکہ کو جرمنی کو ان دونوں میں سے دو ملکوں نے کسی نے بنایا ہے. انہوں نے بھی وہ نہر بنائی نہر بنانے کے بعد پھر اس کا ٹیکس لیتے گئے پھر اس کو معاہدہ تھا کہ اتنے سالوں کے بعد اس کو ہم حوالے کر دیں گے مثر کے پھر حوالے نہیں کیا پھر اس کو کچھ رائلٹی دیتے رہے پھر اس پہ قبضہ کر لیا انہوں نے پھر دوبارہ جنگ ہوئی پھر اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی اس نے اس پہ قبضہ ہو گیا اس کے بعد پھر معاہدے کے تحت اب مثر کے حوالے کی لیکن وہ مثر کے حوالے بس ظاہری جواب ہے اس کا جتنا ٹیکس ہے وہ سارا کا سارا وہی امریکہ اور برطانیہ اور فرانس ان کے آپس میں کوئی چکر ہے آپسی معاہدہ ہے اس کے مطابق وہ لیتے ہیں مصر کا صرف نام ہے وہ ظاہر مصر کے حوالے لیکن پھر حقیقت مصر کو کچھ نہیں ملتا جیسے اگر مصر کو ملتا ہوتا ہے جیسے ٹیکس تو مصر امیر ترین ممالک میں سمجھا جانے لگ جاتا لیکن اس کو کچھ نہیں ملتا ہے اس کی جتنی سکورٹی ہے وہ ساری کا سکورٹی ان کے پاس ہے مشر تو خود چور لٹے رہے. ڈاکو ہو گئی انہوں نے کیا اس کی سیکورٹیاں نہیں ہے تو یہ ابھی ان کے پاس ہے تو ادھر ایشیا ہے اور ادھر افریقہ ہے اس کے بعد ادھر بحیرے کے اندر آ جائیں گے بحیرے روم کے اندر اس کو بہرا روم بھی کہتے ہیں ملیٹرینسی بھی کہتے ہیں بحر مسلم متوسط بھی کہتے ہیں یہ آگے چلے جائیں گے اس طرف یہ یونان ہے یہ گریس لکھا ہوا ہے یہ یونان ہے گریس نظر آ رہا ہے اس گریز کے ساتھ یہاں ایک گہیرا ہے اس کو بہیرا ایجین کہتے ہیں ایجین سی اس کا نام یہ ایجین سی جو ادھر سے جب آتے ہیں تو یہ ایک جزیرہ ہے جزیرہ گیلی گولی کے نام سے یہ جزیرے کا نام ہے جزیرہ گیلی گولی یہاں مشہور جنگ ہوئی تھی انیس سو پندرہ میں جس میں ترک تھے اور ادھر سے ان کے نیوزی لینڈ بھی تھا اسٹریلیا بھی تھا اور جرمنی تھا یہ اگر اس کے مخالف تھے برطانیہ بھی ساتھ تھا انہوں نے آ کے ادھر اپنی چھاتہ بردار فوج اتار دی تھی جس کی وجہ سے اس جزیرے پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے مقصد ان کا ہے کہ یہ تھا کہ روس کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے وہ روس کو یہاں سے مدد نہ ملے آگے روس ہے ادھر پیچھے یہ رشیا ہے تو رشیا کو ادھر سے پھر مدد نہ پہنچے تو اس وجہ سے انہوں نے آ کے ادھر جنگ چھیڑ دی اس جنگ کو چھیڑنے کی وجہ سے ادھر تقریبا تین چار مہینے تک جنگ رہی اور اس میں لاکھوں لوگ مارے گئے اور بلا کر انہوں نے جو ترک فوج تھی انہوں نے ان کو مار کے بھگایا وہاں سے لیکن جو ان کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا اس لیے کہ ان دنوں میں یہاں جنگ رہی جب جنگ رہی تو رسم نہیں پہنچ سکی تو جنگ ان کا مقصد بھی نہیں تھا اور ترک جو ہے نا وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری ملک پہ حملہ کرنے بھی لیا ہے لہذا ہم نے ان کو مار کر وہاں سے بھگا دیا اس لیے ہم کامیاب ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے اس لیے کہ ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا اگرچہ لوگ بہت سارے مر گئے لاکھوں لوگ اس میں مر گئے تھے اور شہید بھی ہو گئے تھے کافی سارے تو, تو یہ دونوں فریق یہ ان جنگوں میں سکھا رہتی ہیں جس میں دونوں فریق کہتے ہیں کہ ہماری قتل ہو اس پر یہ نیوزی لینڈ آسٹریلیا والے ابھی تک جشن بھی مناتے ہیں کہ ہماری فتح ہوئی تھی جنگی گیلی پھولی جنگی گیٹی پولی کہتے ہیں اس کو اور اس کو ایک اور بھی اس کا نام ہے جنگی گیلی پھولی کے علاوہ بھی ایک اور نام ہے اس کا یاد آ جائے گا ان تو اس یہ جزیرہ ہے اس کے ساتھ اس طرف ایک ذرا ہے یہ ایک ترکی ہے وہ جزیرہ بھی ترکی میں ہے اور ان یہ ترکی کے اندر یہ ایک درا ہے اس دردے کو در دانیال کہتے ہیں یہ درد دانیال یہاں سے گزرتے جہاز ادھر جاتے ہیں پھر بغیر مرمرائے پہنچ جاتے ہیں تو یہ ترکی کا یورپین حصہ ہے اور یہ ترکی کا ایشین حصہ ہے یہ ایشیا ہے اور ادھر یورپ ہے یعنی ترکی دو بر اعظموں میں ہے ایک میں اس کا دارالحکومت یوروپ کے اندر ہے اور باقی خود ادھر اس میں ہے ایشیا کے اندر ایک وجہ سے کوئی یہاں در پاس ہے یہ دو مرمرا کے بعد در پاسک ہے درجۂ پاسک کا مطلب جو مشہور ہے اس میں آپ نے اگر جانے دیدہ وغیرہ پڑھائے وہاں اس میں پاسک فورس کے متعلق بہت ساری معلومات موجود ہیں اس میں گولڈن ہارن ہے اور وہی سلطان محمد فاتح نے کس طرح قدر کیا تھا کشتیاں کیسے چلائی تھیں خشکی کے اندر وہ ساری ہسٹری اس درجۂ پاسک کے متعلق ہے ادھر سے داخل جو ہوتے ہیں ادھر تو یہ بحیر اسود ہے ابھی آب یہ بہر اسود ہے تو یہ یہاں یہ دریا ہے باسفورس دریا دانیال ادھر یورپ ادھر ایشیا اس کے بعد پھر ادھر آ جائیں گے بحیرے اسود میں بحیر اسود کو اگر آپ دیکھیں تو ادھر اس کے یوکرین ہے یوکرین ملک ہے یوروپین ملک ہے اور نیچے جانے یہ ایشیا چل رہا ہے یہاں ایک یہ ہے کیا کہتے ہیں کو پہاڑی سلسلہ ہے اس کو کوہ کاف کہتے ہیں کوکاس بھی کہتے ہیں اس کو کوہ کاف اور کوکاس کہتے ہیں اس کو یہ کوہ کاف है پہاڑی سلسلہ ہے جس कि پری مشہور ہیں کہ کوے کاف میں پیاں ہوتی ہیں لیکن پھر حقیقت پریاں بریاں میں کچھ بھی نہیں ہے وہاں لوگ رہتے ہیں انسان ہیں سارے اور ویسے ہی انہوں نے بنائی परियों کسے کا آنے दिया है کوہ کاف کو پریوں کا علاقہ کہہ دیا ہے مشہور ریاستیں ہیں جارجیا ہے آرمینیا ہے اظہربائیجان ہے है ہے ادھر چار ریاستیں ہیں ادھر یہ آرمینیا ہے یہ جارجیا ہے یہ آرمینیا جورجیا, جورجیا ہے جارجیا جارجیا ازربائیجان ادھر اوپر چیچنیا ہے یہاں پر چیجنیا ہے تو یہ چیچنیا جو ہے نا یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے اس پہاڑی سلسلے کے ادھر ایشیا اور اوپر, یعنی اوپر یورپ ہو ایشیا اوپر یوروپ یہ چیچنیا یہ یوروپین علاقہ کہلاتا ہے اس لیے یورپین کہلاتا ہے کہ یہ رشیا میں داخل ہے جس دن اس کو آزادی مل گئی جو کہ ملے گی نہیں تو جس دن مل گئی اس دن اس کو ایشیا میں شامل کرتے ہیں کہ یورپ میں صرف یہ رہ جائے گا تو یہ بحران ابھی فی الحال یہ یورپین نظارہ کہلاتا ہے اس کوئی کاف سے اوپر کوئکاو سے نیچے یہ سارا ایشیا کے لانا اس کے بعد اگر گہیراسپین میں آ جائے اس کو بہیر کزوین بھی کہتے ہیں کزوین تزوین بھی کرتے ہیں اس کو اور اس کے آگے جو ملک نظر آ رہا ہے آپ کو کازکستان نظر آ رہا ہے یہ والا یہ کازکستان ہے hmm. کازکستان جو ہے یہ ایشین ملک ہے اوپر اگر چلے جائیں ادھر یہ ایک پہاڑی سلسلہ نظر آتا ہے ایسے یہ والا یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے نا اس کا نام ہے یورال پہاڑ یو یورال ماؤنٹین یورال ماؤنٹین کے نام سے یہ پہاڑی سلسلہ انہوں نے یہاں سرحد فرض کی ہوئی ہے کہ ادھر یورپ ہوگا اور ادھر ایشیا ہوگا اس طرف یورپ ادھر ایشیا یہ ماسکو ہے اس کا روس کا جو حکومت ہے وہ ماسکو ہے یہ ماسکو ہے اور ادھر اللہ آپ کو منع کرے یہ پورا رشیا اکثر حصہ ادھر ہے تھوڑا سا حصہ ادھر ہے اس کا رشیا کا اس رشیا کو کے پاس یہ ممالک سارے تھے ایسٹونیا ہے لتوانیا ہے لتویا ہے یہ بلارس ہے یوکرین ہے یہ سارے اسی کے مقبوزات تھے اس رشیا روس کے روس کے مقبوزات تھے پھر بعد میں انہوں نے چھوڑ دیے اور ان کو آزادی دے دی جب یہ خود معیشت معاشی اعتبار سے کمزور ہو گیا لیکن یہ جو ہے بحیر پارٹک ہے بہیر پارٹک اس وحیر پارٹک کے کنارے کو اس نے نہیں چھوڑا یہ اتنا جو ہے اتنا حصہ یہ کہتا ہے کہ میرا ہے یہ سینٹ پیٹرس برگ ایک شہر ہے سینٹ پیٹرس یہ اس کا ساحلی شہر ہے یہاں پر یہ سمندر اس کے پاس سمندر نہیں ہے بیچارے کے پاس روس کے پاس سمندر ہے نہیں تو اس لیے یہ سمندر کے چکروں میں سارا پڑا ہوا ہے پانی اس کو چاہیے تو پانی کے لیے اس نے اس کو نہیں چھوڑا کہ اگر اس کو چھوڑ دوں گا تو پھر یہ میرا سمندر سے رابطہ ختم ہو جائے گا اس لیے یہ میرے پاس رہے گا اس لیے یہ سینٹ پیٹرسبرگ کو نہیں چھوڑا انہوں نے باقی سب یہ ریاستیں چھوڑ دی ہیں یہ ریاست جو ہے نا یہ اس چھوٹی نہیں تھی یہاں یہاں تک پوری ریاستیں ہیں ایسے لیکن ان اپنے بارڈوں کو ادھر لے گیا ہے یہاں لے جا کر اس نے اس کو پیرل اپنے کب میں رکھا ہے یہاں کے فن لینڈ ہے سویڈن ہے ناروے ہے یہ وہ ناروے ہے یہ آپ لوگ پہچانتے ہیں سویڈن ہے اس کو آپ اچھی طرح پہچانتے ہیں ڈنمارک ہے اس کو آپ اچھی طرح پہچانتے ہیں یہ ڈنمارک سویڈن ناروے فن لینڈ تو ان میں سے یہ جو تین ریاستیں اوپر والی ہیں ان کو بالٹک ریاستیں کہتے ہیں ان کو بالٹک ریاستیں کہتے ہیں اور بحیرہ بالٹک یہ کہلاتا ہے یہ بالٹک ریاستیں ہیں اس کے کنارے ہونے کی وجہ سے ان کو بالٹک ریاستیں کہتے ہیں اسی نا ناروے کے اندر آخر میں جب جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک آگے جا کر وہی وہ آدھی رات کا سورج یا آدھی رات کا جو بھی سورج ہے وہ نظر آتا ہے ادھر یہ ناروے کے اندر کیونکہ بالکل قطب شمالی کے قریب ہے آپ دیکھیں گے یہ کتب شمالی ہے اور یہ یہاں موجود ہے قطب شمالی سے بہت قریب ہے تو ادھر چلے گئے یہاں سے ادھر نیچے ایشیا تھا اوپر یورپ تھا ادھر آ گئے تو ادھر ادھر یورپ ہے ادھر ایشیا ہے یہ جو علاقہ ہے یہ علاقہ کازکستان کا ہے اس لیے اگرچہ یہ تبھی لحاظ سے اس کو یورپ کا حصہ ہونا چاہیے تھا لیکن کیونکہ کازکستان کے پاس ہے اس لیے اس کو ایشیا ہی سمجھے گے اور کازکستان خود ایشین ملک ہے تو اس لیے اس کو ایشیا سمجھیں گے یورپ یہاں سے شروع ہوگا آگے بس یہ اوپر تک چلے جائیں گے تو یہ اگر اس کی یورپ کی شرح پوری ہو جائے گی گویا کہ اب یہاں سے اگر میں ایشیا کا کی سرحد ذکر کرنا چاہوں تو یوں ہو جائے گی یہاں سے ادھر آ جائیں گے ادھر سے ایسے چلے جائیں گے اور یہاں ایجین سی ادھر سے بیر مرمرہ بلیک سی اور پھر ادھر جورال ماؤنٹین بس یہ ادھر یورپ ہو جائے گا ادھر ایشیا ہو جائے گی تو ایشیا ادھر یہ بڑا گا یہ اتنا بڑا ایشیا رہ جائے گا اور یورپ یہ چھوٹا سا رہ جائے گا یہ دو خطے ہیں یہ مل کر آپس میں یوریشیا کہلاتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو اکیلے کے لکھ گئے تو پھر یورپ اور ایشیا اس سرحد کے ساتھ ہوتے ہیں یہ پانچ چار پانچ ہو گئے کہ جنوبی امریکہ شمالی امریکہ ادھر افریقہ ادھر یورپ اور ادھر ایشیا اور چھٹا جو برا اعظم ہے وہ یہ ہے اس کو آسٹریلیا کہتے ہیں آسٹریلیا ہے اور یہ نیوزی لینڈ ہے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ان دونوں سے مل کر جو براعظم بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں براعظم آسٹریلیا یہ چھٹا بر اعظم ہو گیا ساتواں جو ہے یہ یہاں نیچے آپ کو برف نظر آ رہی ہے کہتے ہیں کہ اس برف کو اگر گھولا جائے تو نیچے اس کے بھی خشکی ہے جو خشکی ہے تو اس کو بھی انہوں نے ایک براعظم قرار دے دیا اور نام اس کا رکھ دیا انٹارکٹیکا انٹارکٹیکا का کا نام رکھ گیا اصل میں آرکٹک جو ہے نا آرکٹک اس کو کہتے ہیں شمال آرکٹک شمال کہتے ہیں اور یہ کیونکہ شمال کی مخالف طرف ہے اس لیے اس کو اینٹی آرکٹک کہتے ہیں تو اینٹی آرکٹک اسی سے انٹارکٹک بن گیا تو انٹارکٹک ادھر ہو گیا آرکٹک ادھر ہو گیا تو اس لیے اس نام ہی کا رکھ گیا اس طرح یہ سات حصے خشکی کے پورے ہوئے کہ سات حصے خشکی کے ہیں ان میں سے ہر حصے کو بڑے اعظم کہہ دیا جاتا ہے اور پانچ حصے جو ہے نا وہ پانی کے برتے ہیں بڑے پانچ حصے ان میں سے ایک حصہ تو درمیان میں ہے سب سے واضح نظر آ رہا ہے وہ اس کی شکل کا ایسے کر کے یہ اس کو بہرے کوکیا کہتے ہیں بحری اوکیا موس اس کا نام ہے یہ یہاں سے ایسے انگلش میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک کو یہ لوگ کہتے ہیں اوشن اور دوسرے وہ کہتے ہیں سی جو اوشن ہے وہ استعمال ہوتا ہے باہر کے معنی میں باہر کے معنی میں جس کو باہر کہتے ہیں وہ انگلش میں اوشن ہے جس کو وہ لوگ سی کہتے ہیں سی وہ ہمارے ہاں بحیرہ کہتے ہیں ہمارے ہاں بحیرہ مثلاً ہم کہتے ہیں بحر ہند بحر ہند کو وہ لوگ کہتے ہیں انڈین اوشن اور پھر ہم کہتے ہیں بحیر عرب تو بحیر عرب کو کہتے ہیں عربین سی تو سی چھوٹے کو کہتے ہیں یہ لوگ اور اوشن بڑے کو کہتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ بحر اعظم اس کو یہ کہتے ہیں اوشن اگر چھوٹا بحیرہ ہے بحیرہ اس کو کہتے ہیں یہ لوگ سی یہ دو الفاظ الگ الگ, الگ استعمال تو یہ اوشن ہے وہ پانچ ہے پانچ اوشین ہے باہر پانچ ہے ایک یہ بہرے اوکن درمیان میں ہے یہ والا اور ایک دوسرا یہ والا بہر ہے دو کونے جب لوگیں بنی ہوئی ہیں اور یہ پورا گھر اس کو بہرے ہند بھی کہتے ہیں اور انڈین اوشن بھی کہتے ہیں بحر ہند اور یہ بحرے اوکین تیسرا بڑا بہر یہ ہے جو آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے کیونکہ گول زمین ہے یہ پیچھے سے ملے ہوئے آپس میں تو لہٰذا اس وجہ سے یہ ایک ہی سمندر کہلاتا ہے بحر بحر کاہل کے نام سے یہ بحر ال ہے یہ آخر دونوں طرف یہی بھی بحر الکاہل ہے اور ادھر یہ بھی بحر الکاہل ہے دونوں بحر الکاہل کے کہلاتے ہیں پیچھے سے ملے ہوئے آپس میں تو یہ تین بڑے حصے ہو گئے چوتھا حصہ یہ جو آپ حضرات نے وہاں پڑھا تھا کہ یہاں ایک دائرہ ہے یہ نظر ہے دائرہ آپ کو دائرہ کتبیا جیسے ڈاٹ ڈاٹ والی ہے اس کو انٹارکٹک سرکل کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے یہ انٹارکٹک سرکل اس کہتے ہیں یہ والا دائرہ کتبیا جنوبیا ہے اس دائرہ کتبیا جنوبیا سے نیچے جو سمندر ہے یہ والا سمندر یہ والا سمندر والا سمندر, والا اسی سے نیچے نیچے جتنا سمندر ہے اس سمندر کو کہتے ہیں پہرے منجمد جنوبی اس کا نام ہے بحرے منجمد جنوبی اس سے نیچے نیچے جتنا بھی ہے اور اسی طرح اوپر کی طرف چلے جائیں گے اسی طرح اگر اوپر کی طرف چلے جائیں گے تو یہاں پر بھی آپ کو اسی طرح ایک نظر آ رہا ہے یہ ڈاٹ ڈاٹ والا خط نظر آ رہا ہے یہ لڑکی ٹوٹی ہوئی یہ والا یہ ہے دائرہ کٹبیا شمالیہ تو دائرے کٹبی شمالیہ سے جو اوپر اوپر وہ سمندر ہے یہ سمندر ہے یہ سمندر ہے یہ سارا جی والا جی شمالی تو گئے گئے دائر قدبی شمالیہ دائر قدمی جنوبیہ دیر قدبی جنوبیا جنوبی سے نیچے اور دائر قدبی شمالی سے اوپر جو پانی ہے وہ بیر منجمد شمالی اور بحر منجمد جنوبی کہلاتا ہے تو یہ پانچ بڑے سمندر ہو گئے ایک سمندر یہ بیر الگاہل سب سے بڑا ہے دوسرے نمبر پر بیرو کیموس دوسرا نمبر پر بڑا ہے تیسرے نمبر پر یہ بحر ہند یہ بڑا ہے تو یہ تین بڑے سمندر ہیں اصل سمندر یہی ہیں یہ تو ویسے بھی منجمد ہے سارا سال مندمد رہتے ہیں یہ والے بھی اور ادھر والا بھی تو ان کو بھی ہم بہر کا اطلاع کر دیتے ہیں لیکن بس ہیں بھی باہر لیکن یہ کارآمد باہر نہیں رہتے ادھر ادھر آ جائیں گے یہاں سے یہ بحر الکاہل ہے اور ادھر بحر الکموس ہے یہ ختم ہوتے ہیں اس چلی جو ہے یہ چلی ہے یہ چیلی ہے, جلی ہے, جلی ہے, جلی ہے اس چلی و چلی کے جو د ہے اس کے اوپر آ کے ان دونوں کا ختم ہو جا خاتمہ ہو جاتا یہ تفریق ہوتی ہے ان کی کہ ادھر بیرون کو اور ادھر کا ہے اور ادھر اگر آ جائیں گے یہاں پر یہ ساؤتھ افریقہ ہے ساؤتھ افریقہ میں یہ کیپ ٹاؤن ہے اس کیپ ٹاؤن کے ساتھ ادھر یہاں پر ایک کیپ ہے اس کو کیپ ایگلس کہتے ہیں کیپ اگلس اویلس جو ہے یہ اس کا آخری کنارہ سمجھا جاتا ہے اور یہاں سے ادھر کو بحر اوکینوس اور ادھر بحر ہند کہلاتا ہے ادھر بحر ہند ہے ادھر بحر اکینوس کہلاتا ہے پھر ادھر اگر آ جائیں آپ آسٹریلیا میں آسٹریلیا کے یہ والا حصہ یہ تسمانیا ہے تسمانیا ایک جزیرہ ہے چھوٹا سا تسمانیہ سے ادھر بیر ہند ہے اور ادھر بیر الکاہل ہے بیر ہند اور بیر الکاہل یہ ان کی حدود ہوگی یہاں سے تسمانیا اور ادھر سے یہ اگرس اور ادھر سے چینی یہ ان کی حدود ہیں بیر الکاہل بیروس اور بیر کی الگ الگ آتی ہیں پھر بہت سے بہیرے ہیں بہرے چھوٹے چھوٹے جو ہر ملک کے ساتھ لگے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے دور بھی ہو سکتے ہیں لیکن نام ہو سکتا ہے اس ملک کا اس کے اوپر چلتا ہو مثال ہم اپنے پاس سے لے لیتے ہیں کہ یہاں اگر آپ چلے جائیں گے تو اس سمندر کے کچھ چھوٹے حصے آپ کو نظر آئیں گے یہ ہے کراچی ہے اور کراچی کے ساتھ جو لگنے والا سمندر ہے اس سمندر کو نام دیتا ہے بحیر عرب اس کا نام ہے بحیر عرب پھر ادھر سے اگر آپ ادھر چلے جائیں گے تو یہ ایک یہاں عمان ہے یہ دیکھیں گے عمان ہے یہ عمان ہے اور اس کے ساتھ ادھر خلیج عمان کے نام سے یہ خلیج بن رہی ہے خلیج پانی کے اس حصے کو کہتے ہیں جو زمین کو کاٹتا ہوا آگے چلا گیا ہو خلیج کہتے ہیں اور دوسرا ہوتا راس یا کیک راس خشکی کے اس حصے کو کہتے ہیں جو پانی کو کاٹتا ہوا آگے چل گئے تو یہ خلیج اور راس دو ایک دوسرے کے متضاد ہیں, ہیں تو یہ خلیج عمان ہے کیونکہ یہ پانی ادھر سے یہ جو ہے اس کو خلیج فارس کہتے ہیں یہ کہ خلیج فارس اس کا مشہور نام ہے لیکن اس کو خلیج عرب بھی کہہ دی جاتا ہے کیونکہ عربوں نے جب یہ نعرہ لگایا تھا نہ العرب اور عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی اس وقت ان کے اندر لارنس عربیہ جو جاسوس تھا برطانیہ کا اس نے ان کو اندر ارب یہ چار سو پرستی پیدا پر کی تھی عربوں کے اندر عربی لباس میں ان کی عربی زبان سیکھ کر بہت فصیح خلیب آدمی تھا اور ان کی فوجوں کے ساتھ مل کر بہت سارے اس نے مسائل پیدا کیے تھے ان میں سے ایک مسئلہ یہ پیدا کیا تھا کہ یہ جو خلیج ہے اس کے اوپر فارسیوں نے اپنا نام رکھ دیا ہے اور خلیج فارس کہتے ہیں تو حالانکہ اس کے کناروں پر زیادہ عرب ممالک ہیں اس کا نام خلیج عرب ہونا چاہیے تو یہ تحریک چلائی اور پھر اور بھی انہوں اس کو خلیج عرب کہنا شروع کر دیا تو یہ خلیج خلیج عرب ہے یہ پورا تیل کا ذخیرہ ہے تیل کا ذخیرہ ادھر ساری تیل سے بھری اوپر پانی ہے نیچے سارا تیل ہے اس کے بڑی بڑی ریفائنریاں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں بہت بڑی بڑی گیس نکالنے کے جو پلاٹ ہے اس کے اندر لگے ہوئے سارے اسی خریدے عرب کے ارب کے اندر ہے یہ مثلاً کوئی ہے کوئی کے اندر کوئی چیز نہیں ہے سوائے تیل کے اور اسی کی وجہ سے اس کا سکہ بھی آپ دیکھیں گے تین سو چار سو چار کا ایک سے ایک روپئے کوئی تین ہے تو یہ قتل ہے یہ بھی مالداری اس کی محض تیل فیوزے سے اور کچھ بھی نہیں سوا یہاں ایک بحرین ہے جو فارس فارش کسی سین کے نیچے چل گیا ہے یہ بحرین بلک ہے چھوٹا سا تو یہ بھی فقط تیل ہے اور کچھ بھی نہیں اس کے پاس یہ متحدہ عرب امارات ہیں جتنی متحدہ عرب امارات فقط اتنی ہی ہیں یہ ساری متحدہ سات ریاستیں ہیں اس میں ہر ایک امیر الگ الگ کر دیا گیا ہے عیاشی کے لیے حکمر ان کو سامان دے دیا گیا ہے آپ جیسے مرد عاشق ہو کوئی آپ کو کچھ کہنے والا نہیں نہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ جمہوریت کیوں نہیں آتی اور نہ ہی ہم آپ سے پوچھیں گے کہ بادشاہت کیوں چلتی ہیں پاکستان میں اگر جمہوریت پہ کبھی کوئی چکر چل جائے تو پوری دنیا شور میں ہیں کہ جمہوریت کو ختم کر دیا جمہوریت کو ختم کر دیا ڈکٹیٹرشپ آ گئی لیکن یہاں عرب ممالک میں کوئی بھی نام نہیں لیتا ہے کہ یہاں جمہوریت کیوں نہیں ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر عید جمہوریت آ جائے گی تو ہمارے ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ عوام الناس تو خلاف ہو جائیں گی لیکن یہاں بادشاہ حد ہی صحیح رہے گی ایک بادشاہ ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے اس کے جو کچھ ہم کہیں گے دانا ڈال دیں گے اس کو اس کے حرم میں گھسا دیں گے ہم اپنے کو یہ وہی عورت اور وہ بھی سارے کاموں سے نکلوائے گی جتنے بھی شیو ہیں شیو ہمارے ان سب شیو کے گھروں یہودی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور اسی کام کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ مشکل مسائل حل کریں گو تو مشکل مشکل مسائل حل کرانے کے لیے ان سب کی گھروں میں یہ بیٹھی ہوئی تو یہ سات راستے اسی لیے بنائی ہیں کہ اگر ایک ہوگی تو طاقت آ جائے گی سات ہیں بکھرے ہوئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو زیادہ طاقت واقت کوئی بھی نہیں ہے ہم جس وقت چاہیں گے اس کو دبا لیں گے نہ کہ ادھر رہ جائے گا یہ ان ہے یہ امان ہے یہ یمن ہے یمن کے اندر تو پوری زندگی کبھی امن یمن کے اندر امن کہتے ہونے نہیں دینا ہے لہٰذا اس سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا جب اس وقت ہمارے خلاف کام کرے گا جب آپ اندر امن ہوگا ادھر یمن کے اندر کوئی امن نہیں ہے ہر وقت لڑائی لڑائی لڑائی لڑائی ہوگی اور جب کہیں لڑائی چھوڑے سے رکے گی تو یہ پیسے دے کے کہیں گے تھوڑا سا جو سو دیروں کو چھیڑو تو سو دروں کو چھیڑنے جائیں گے پھر دوبارہ لڑائی شروع جائے گی تو یہ اس میں ان کو اٹھاتے بھی یہی لوگ ہیں اور عالمی طاقتیں یہی سے مراد عالمی طاقتیں ان کو اٹھاتے بھی وہی لوگ ہیں ان مرواتے بھی وہی لوگ ہیں اس لیے کہ ادھر سے اٹھ کر کسی آدمی نے ان کو مارا ادھر بھی مسلمان مرے گا ادھر سے اٹھ کے کسی نے اس کو مارا کہ ادھر بھی مسلمان مرے گا فائدہ زیادہ ہمارا ہے چاہے چھری تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ اس پہلے منصوبے کے تحت یہ کام ہوتا ہے اس کو پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے ابھی اس کے یمن کے نا بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایک ہر ایک آدمی وہاں یمنی ملا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اسے اس پوچھا کہ یمن کے کی کیسے حالات ہے کہہ رہے ہیں کہ یمن میں حالات ایسے کہ جہاں جس آدمی کا پچاس آدمی ہو جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مجھے الگ ملک چاہیے بس پچاس آدمی مل کر کہتے ہیں ہمیں الگ ملک چاہیے اپنی ریاست بنانا چاہتا ہے بس اسی طرح ہر آدمی دوسرے سے لڑنے کے چکر پکڑا ہوا ہے تو یہ یمن ہے اور ادھر عمان ہے یہ سارے ساری عباز عبازی ہیں یہ سارے یہ یمن والے جتنے بھی ہیں یہ سارے عبادی ہیں اس کا ملک کا مذہب اپنا عبادی مذہب ہے کسی کو چھیڑتے ویڑتے نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ راضی بھی نہیں ہے اور کوئی جھگڑا کرنے والے لوگ بھی نہیں اور ان کا شاہ ہے وہ شاہ جو بالکل تابے دار فرمندہ ہے جس آپ نے جیسے کہ طرح کرے گا کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے جیسے آپ چاہیں گے حضور چاہیں گے ویسے کریں گے اس لیے اس کو عمان کو انہوں نے اس سوچی سمجھی سازی جی کہ اس عمان یہاں ختم ہو گیا دیکھو یہاں ختم ہو گیا یہ لیکن یہ جو چونچ ہے یہ چونچ ہے یہ در رہا ہے کہ یہ درا جا رہا ہے در سے ادھر سے جہاز ہوتے ہیں تیل والے اس تیل والے جہازوں کے درے کے اوپر بٹھایا ہے اس عمان کو یہ چونچ عمان کی ہے ادھر متحدہ امارات ہیں اور ادھر ایک دوبارہ امان ہے راستے میں یہ متحدہ امارات ہیں سمجھ میں آیا نقشہ تو ادھر اوپر عمان کو چونچ میں بٹھا دیا کہ کیونکہ ادھر سے گزریں گے تو خطرہ نہ ہو گے ان کا کوئی پتا نہیں ہے کہ یہ عرب ہے اور یہ لوگ جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے مسلمان بھی ہیں کسی وقت ان کو غصہ آ جاتا ہے اس وجہ سے ان سے جو خطرہ ہے اس کو یہاں نہیں بٹھانا ہے ادھر ایسے شریف آدمی کو بٹھائیں جو کہ ہماری بات ہر وقت ماننے کے لیے تیار ہو اس لیے ان کو ان بھی نہیں بٹھاتے یہ ان کو امان کو رکھا ہوا. غصے کی بھی یہ ہے یہ قطر اس کو غصہ جاتا ہے کبھی کبھی اس کے جو شاہ ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے بظاہر اچھا آدمی ہے اور تھوڑا تھوڑا دیندار بھی ہے تو جتنے شاہوں کو جتنا دیندار ہونا چاہیے اتنا دیندار ہے تو یہ پھر مختلف لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے مطلب شام میں لوگ چلے گئے ان مسائل ہوئے اس کی مدد کر دی ادھر برما میں چلے گیا اگر مدد کر دی یہ پیسے بہت خرچ کرتا ہے غریبوں پہ تو اور ادھر جو فلسطین والے لوگ تھے ماس اماس وغیرہ ان کو کچھ پیسے ویسے یہ آدمی یہ چاہتا ہے عرب یہ قطر والا اس لیے اس کے اوپر غصہ بھی ہے ان کو غصہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ بائی کاٹ بھی ان کو کراتا ہے کہ وہ آپ ان سے بائی کاٹ کرو اور اس کو اپنے جو فوج ہے اس کے اندر شامل نہیں کرو اور اس کے اوپر یہ پابندیاں لگاؤ پورے ملک میں دنیا میں اس کی پرواہ نہ جا یہ سارے کام ہی کرتے ہیں یہ قدر کی وجہ سے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ کچھ دیندار قسم کا آدمی ہے باقی کوئی اور وجہ نہیں ہے اس کی جس دن تسلیم وجہ جاتا ہے اسی لیے الجزیرہ جو ہے نا وہ بھی یہیں ختم میں الجزیرہ جو چینل ہے وہ بھی ایک بغاوت کی علامت ہے پھر وہ وہیں پر ہے اب اس کو بھی آستے آستے کر کے یہ کر دیا کہ وہ بھی زیادہ خبریں نہ دے گا تو یہ اس چیز یہ پورا تیل سے بھرا ہوا ہے ادھر سے تیل نکال کر ان لوگوں نے لے جانا ہے کتھر کو سعودی عرب کی پوری معیشت کا تعلق اسی تیل کے ساتھ ہے یہ علاقہ جتنا بھی ہے یہاں سعودی عرب والا یہ سارا تیل سے بھرا ہوا ہے یہ والا علاقہ اور بدقسمتی سے اس علاقے میں سارے وہ لوگ رہتے ہیں جو شیعہ ہیں اور ان کے بڑے بڑے مراکز ہیں شیوں کے اور وہ شیعہ بھی ایسے نہیں ہیں کہ جیسے عام شیعہ ہوں بلکہ وہ شیعہ بھی ایسے ہیں جیسے کہ Uh, اس انداز کے جیسے ہمارے قبائلی علاقے جس طرح ہوتے کہ وہاں کوئی آدمی جا نہیں سکتا فوجی فوج اس کی سعودی کی ان کے علاقوں میں نہیں جا سکتی کوئی آپریشن نہیں کر سکتی کسی کو پکڑ نہیں سکتی گرفتار نہیں ان میں سے ایک آدمی ادھر ادھر کوئی نکل گیا تھا وہ کیونکہ وہاں باقاعدہ بغاوت کی تقریریں کرتا تھا اور ادھر کوئی عام عام بغاوت کی دعوت دیتا تھا لوگوں کو نہ ملا ایک دو سال پہلے اس کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھایا ہے وہ اس پہ کام یہی تھا وہ ادھر ادھر کہیں نکلا تو اس کو انہوں نے پکڑ لیا گرفتار کر لیا گرفتار کر کے اس پہ کیس چلایا کیس چلا کے اس کو جو ہے نا انہوں نے پھانسی پہ لٹکایا لیکن اس کو پھانسی پہ لٹکایا اس کی وجہ سے ان کا سعودی عرب کے جو سفارت خانہ تھا ایران میں اس کو آگ لگایا گیا اس کا مطلب یہ کہ سارا سسٹم وہیں سے تو وہ اور ان کا منصوبہ یہی ہے کہ اس کو ہم کسی طرح الگ کرتے ہیں جہاں سے یہ الگ الگ ہو جائیں جب یہ اللہ قید ہو جائیں گے شیوں کے قبضے ہو جائیں گے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں سعودی so so, عرب کے پاس کچھ بھی نہیں کسی نے اس کو سمجھا دیا ہے ہمارے شاہ صاحب کو کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے لہٰذا آپ سے تیل چلا جائے گا اور اب آپ کی خیر نہیں ہے تو آپ ایسا کرو اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ آ, کچھ تمسو پیدا کر جتنے اصل میں ان کا معاہدہ تھا ان کے ساتھ سیلفیوں کے ساتھ جو سلفی تھے ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ سیلفی سمراج ان کا آ, محمد مد الوہب وغیرہ ہو ان کے پیروکار <coughs> تھے وہ دینی لوگ سمجھے جاتے تھے بداغ کی تردید کے لیے تھی یہ جو ان کی دینی معاملات تھے سارے انہیں کے حوالے تھے ان کے ساتھ واحدہ تھا کہ جیسے آپ دینی معاملات آپ کے حوالہ ہو کہ جیسے آپ کہیں گے اسی طرح ہم کریں گے اسی وجہ سے وہ سارا کام کر رہے تھے سلفیت کو پھیلانا وہ انہیں محمد نبول والے کے انصاف تھا تو اب یہ انیس سو اسی کے بعد تو ان کے ساتھ ان کو لگے یہ وہاں پر یہ ہوا تھا نا قبضہ ہوا تھا قبضے کی کوشش ہوئی تھی عطیلا پر آپ کو یاد ہوگا انیس سو اسی کا اسی کی بات ہے شاید تو بیت اللہ کے قبضے کی کوشش ہوئی تھی تو اس قبضے کی کوشش کرنے والے لوگ یہی تھے کیا نام ہے محمد رب البہاد والے یہی تھے نشری سالے انہوں نے کوشش کی تھی پھر ان کو ہٹا تو دیا لیکن پیچھے بہت بڑا گروپ تھا ان کے اس لیے ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا لکمت نے کہ آپ دینی معاملات جتنے ہیں وہ ہم کے سپرد کرتے تو دینی معاملات میں اسی لیے شیخ ابن جو ہے اس کو مفتی اسی لیے بنایا تھا وہاں کا مفتی اعظم وہ اسی لیے بنایا تھا کہ وہ ان کی بات ہم آپ کی مانے کی کوئی بات نہیں ہے تو وہ منانے کی وجہ سے وہ سارا سلسلہ ان کے ہاتھ میں تھا اب یہ مزہ آیا ہے اس کو کسی نے بتایا کہ یہ سارا آپ کو دنیا سے توڑا ہے اس نے آ, آپ کی سلفیت نے لہذا آپ ایسا کرو کہ ملک کے اندر کچھ توسو لاؤ اور یہ دینی معاملات ان سے نکالو ان کے ہاتھ سے اب اس نے یہ کام شروع کیے کہ ملک کے اندر سنیما بھی بنیں گے ملک کے اندر مجرے بھی ہوں گے ملک کے اندر بڑے بڑے فیسٹیول بھی ہوں گے مرغ کے اندر جو ہے نا وہ گانے بھی گائے جائیں گے یہ سارے پہلے نہیں ہوتے تھے پہلے پورے ملک میں سعودی کے اندر آپ کہیں فنکشن کریں اور اس کے اندر عورتیں ناچیں ایسا ہو نہیں سکتا یا وہاں کھلے عام باجا بجے اور اس کے اندر آئے جیسا ہمارے ہوتے اس طرح وہاں نہیں ہو سکتا اب وہاں ہوگا مانا قانونی طور پہ انہوں نے اس کی اجازت دے دی ہے اب وہاں یہ ہوا کرے گا شاہ کے ہوگا سے تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہماری معیشت بڑھ جائے کیونکہ ہم سے تیر جانے والا ہے جب تیر چلا جائے گا تو ہم کیا کریں گے اگر تو زیادہ معیشت بڑھاؤ اور یہ جو عمرے والے پہلے تو آپ عمرہ کرنے جاتے تھے تو آپ کے پاس فقت جدا مدینہ مکہ ان تین چیزوں کی جگہ کے علاوہ قانونی طور پہ کہیں نہیں جا سکتے ہیں جدہ جائیں گے وہاں سے مکہ جائیں گے وہاں سے مدینہ جائیں گے واپس مکہ آئیں گے جدہ جائیں گے بس اور پہلے ہاج والا یہی کرے گا اور یہ بھی یہی کرے گا اب انہوں نے عمری والوں کو دیا شروع کیا ہے وہ تروک بھی جا سکے گا بدل بھی جا سکے گا فلاں جو بھی علاقے ہیں جہاں جہاں جگہ ہیں گھومنے والی وہاں یہ جا سکیں گے اور چکر لگا سکیں گے گھومیں گے پھیلیں اور اس سے فائدہ ہوگا معاشی جو کسی ملک کی بڑی نیشن اسپیشلٹی ہے کہ وہاں سیاح زیادہ ہیں جب سیاح زیادہ ہیں کہ یہاں جاتے تو تھے لاکھوں لوگ جاتے ہیں سالانہ لیکن وہ فخر تین شہروں میں جاتے اور ادھر لوگ جا نہیں سکتے تھے تو اب انہوں نے ان کو اجازت دینا شروع کر دی کہ آپ اگر چاہیں تو فلا کو بھی جا سکتے ہیں پھر جب جائے گا ظاہر وہاں گاڑی دے کے جائے گا تو اس کے قرائے دینے वहां जाए खाना खाएगा तो बटलों पर पैसे देने पड़ेंगे तो वहां राइश करेगा तो वहाँ किराया देना पड़ेगा इशारा पे उनको फायदा होगा तो इन रिवाज की वजह से हम हैं कि हमारी मयशत को मजबूत करने के लिए ये सूरत होगी अभी आने वाला है फिलहाल जल्दी जल्दी जिसने उम्रे करने तो कर दो अगर कुछ अरसा गुजर गया तो फिर तय मुमकिन है कि वो आपने पड़ा हुआ उदी साहब के बाबी के में کے بندے ہوتے تھے اور وہ ان کو لوٹ لیا کرتے تھے کافلوں کو لوٹ لیتے تھے کسی کو چھوڑتے نہیں تھے کچرو حالت بہت ہوتی تھی وہ وقت دوبارہ آئے گا کیونکہ ان لوگوں نے پیسہ بہت کھا کے دیکھ لیے اور اتنا پیسہ اتنا پیسہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کہاں خرچ کریں تو اتنا پیسہ ہے کہ بعد جب ان کے پاس بالکل پیسہ نہیں رہے گا تو پھر یہ لوٹیں گے اور لوگ ان کے پاس لیٹنے کے لیے جائیں گے وہ یہی آج اور کوئی تو حال ہی جائیں گے اور پھر لوٹیں گے کیونکہ ٹیک آدمی میں جو پیسہ زیادہ کھا کے دے لیتا ہے وہ کم پہ قناد نہیں ہو سکتی تو اب انہوں نے یہ کام کرنا ہے لیکن جب تک تھوڑا دوات تھوڑا نکل رہا ہے اس وقت تک کچھ ہے اس کے بعد پھر وہ کام شروع ہو جائے گا اللہ تو یہ مسلمت تھا نہیں ہو گیا ہمارے یہ چھ بوڑھے ہو گیا یہ چھوٹے چھوٹے جو بہیرے ہیں خلیج جی میں آپ کو بتا رہا تھا یہ خلیجے عرب ہے یہ خلیجے عمان ہے یہ خلیجے ادن ہے یہ بحیر احمر ہو گیا یہ خلیجے اخبا اور خلیجے سوئس ہو گی یہ چھوٹی جو کہ خلیجے یہ خلیج بھی سمندر کا حصہ ہے کے اور یہ بحیر عرب ہو گیا اس وحیر عرب سے اگر ادھر چلے جائیں گے یہ آپ کے خلیجے بنگال کہلاتی لاتی ہے اوپر چلے جائیں گے تو یہ بنگلہ دیش ہے یہ بنگلہ دیش ہے اور ادھر بھی انڈیا ہے ادھر بھی انڈیا ہے, بھی انڈیا ہے <coughs> پاکستان بھی جو حصوں میں تھا آپ کو پتا ہوگا کہ ادھر مغربی مغربی پاکستان تھا ادھر مشرقی پاکستان تھا تو مغربی اور مشرقی پاکستان ایک پاکستان کے حصہ ادھر ایک ادھر تو اس کے نتیجہ یہی نکلنا تھا جو نکل چکا کہ یہ آپس میں کبھی بھی یہی ایک دوسرے کی نصرت تعاون مدد کر سکتے لہذا ان کو جدا ہونا پڑے گا ان کے لیے کیونکہ زمینی راستہ ہے نہیں سمندری راستہ مشکل بھی ہے دور بھی ہے وقت بھی زیادہ لگے گا لہذا ان کی مدد ہو سکے گی یہ تو جدا ہونا ہی تھا بنگلہ دیش کے انڈیا کے بھی دو حصے تھے ایک ادھر والا ایک ادھر والا یہ والا حصہ یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ دو تھے لیکن انہوں نے کہا چراغ لوگ تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ادھر والا ہو ادھر والا ہو اور درمیان میں پاکستان ہو اس لیے اس پاکستان کے اوپر سے انہوں نے اپنا راستہ الگ سے بنوایا اور ادھر جانے کے لیے یہ بنگلہ دیش ہے بنگلہ دیش کے اوپر یہ نیپال ہے ادھر اس کے से سے یہاں سے راستہ بنایا اور ادھر جائے گا اوپر بھوٹان ہے نیپال ہے بھوٹان ہے اور ان کے درمیان سے ایسے راستہ جائے گا اور ادھر آئے گا سمجھ میں آ یہ ایسی تقسیم انہوں نے کی ہے یہ بھوٹان ہے یہ ادھر احسان یہ انڈیا ہے یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ یہ آپس میں ایسے ملے گی یہ راشٹرپتی دیا آپ کو یہ خلیج بنگال ہے اس خلیج بنگال کے اندر جو عام چیز ہے ہمارے جاننے والے ہمارے دیکھنے والے وہ یہ ہے یہ جزائر انڈیمان ان جزائر انڈیمان کو جزائر کالا پانی بھی کہتے ہیں اس میں اوپر یہ ایک جزائر ہیں ان کو جزائر جزائر انڈیمان کہتے تھے اور ان کو نیکوبار کہتے ہیں نیکوبار اور جزائر اندیمان نیکوبار اور جزائر انڈیمان تو ان میں مختلف جزائر میں مختلف قسم کی جیلیں بنائی گئی ہیں انگریز نے جا کر تھاانسری رحم اللہ تعالیٰ غیر زالح کا اور مولانا نیت اللہ کا قربی کا وہ سارے ادھر گرفتار کر کے ادھر سے ادھر ان کو قید رکھا گیا تھا تاکہ یہ سیاسی قیدی کہیں بھاگ نہ جائے کوئی کو چھڑا کے نہ لے جائے تو اس لیے ان کو یہاں رکھا جاتا تھا کہ ادھر جزائر کالا پانی کہتا ہے اس کو کالا پانی کے لیے کالا پانی اس لیے بے چاروں طرف پانی پانی کا اس لیے کالا پانی پار درائے شور ادھر ہے شور ادھر ان کو یہ جگہ جو ہے نا وہ یہ پورے جزائر سارے یہ جزائر, ہے، جزائر ہے کالا پانی سکتے ہیں آپ کو دو حصے ہندی مان اور نکوبار بھی سیکھ لیتے ہیں ادھر آ جائیں گے پھر تو یہاں پر یہ انڈونیشیا شروع ہو جاتا ہے یہ انڈونیشیا ہے اس کے دو بڑے زویرے ایک یہ جوا, جوا ایک سماٹرا یہاں پر ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے اس کے بے شمار ہیں یہ جتنا لمبا انڈونیشیا ہے جائیں یہاں سے آئی شو ان دو یہاں تک یہ پورا انڈونیشیا ادھر سے لے کر اور ادھر تک یہ سارا انڈونیشیا ہے کہ دیکھیے تین ہزار سے زائد جزیرے ہیں اس تین ہزار سے یہ بھی ہے نیو اس کا بڑا جزیرہ یہ بھی ہے تو تین ہزار سے زائد جزائر ہیں جو مسلمان آبادی کا سب سے بڑا ملک یہی کراتا ہے اس کے سب سے زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی یہ انڈونیشیا ہے اور ادھر یہ ملائیشیا ہے اس کے بھی دو حصے ہیں ایک یہ والا ایشیا ہے حصہ ہے اور ایک یہ والا حصہ ہے یہ اور یہ ادھر سے یہ والا اور ادھر یہ والا اس میں کیونکہ ملائیشیا کو بھی معاشی لحاظ سے کمزور کرنا مقصود تھا اس لیے یہ جو چھوٹا حصہ ہے ایسے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ چھوٹا حصہ اٹھا کے برائی بنا دیا ہے ہے تو مسلمان ہی ہے لیکن برونا بنا دیا اور اس سے کاٹ دیا اس کو برونا بنا کے اس سے اس کو کاٹ دیا یہ برونا سارا جو ہیرے جواہرات اس کے ریت کے موجود ہیں ہیرے بھی ہیں جواہرات بھی ہیں سونا بھی ہے بہت ہے مشہور ہے اس کا برائی کے سلطان پور سلطان برونائی کا محل مشہور ہے اس کے اندر ٹوٹیاں بھی سونے کی لگی ہوئی ہیں کمرے بھی جو بستر بھی اس کے سونے सोने بنائے بننے کیا کیا اس نے سونے کا بنا ہر چیز میں سونا لگایا جہاز ان کا اتنا مشہور ہے ان کے پیلے پندرہ ہزاروں کمرے ہیں ایک ہی محل کے اندر آپ کو نیٹ پہ اگر کہیں سرچ کر لیں برونا کا محل ہے سلطان برونائی کا محل آپ کو نظر آ جائے گا کیسے زبردست شاہی محل خود نوجوان مرنے کا اس کو ارادہ نہیں ہے ابھی ابھی نوجوان ہی تو اتنے ایسا رہے گا یہ پتا نہیں لیکن پہلے وہ ٹھیک ٹھاک آتے ہیں تو وہی یہ کام کرتے ہیں. اس کو الگ کر دیا انہوں نے اور اس کو باقی حصہ ہزار ملائشی کو دے دیا لیکن ملائیشیا والوں نے بھی محنت کر کر کے کر کے کر کر کے وہ بھی ان سے کافی آگے دی. ایک تو یہ کام کیا ہے اس گرو میں ہی جدہ کیا دوسرا ان کے اوپر ظلم یہ کیا انہوں نے کہ یہاں یہ سنگاپور مجھا لگتی ہے یہ سنگاپور یہ وقت نوک کے اوپر یہاں چھوٹا سا ایک ملک بنا دیا اس کو بنا دیا فری کورٹ سنگاپور فری کورٹ ہے جو بھی آئے جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ادھر سے ٹکٹ لے کے بھی بیٹھ جائیں جہاز میں وقت سنگاپور کا وہاں جا کے وہ سیٹ کٹائیں اور چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سنگاپور جانا بہت آسان ہے وہاں جائیں کہ کیا کریں گے کچھ بھی نہیں وہاں وہاں آپ جا کے ہوٹل میں ٹھہریں گے مہنگا ہوٹل ہوگا آپ کی پوری زندگی کی کمائی ایک رات کے اندر ختم ہو جائے گا اور کھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا اور بی بی بچے وہاں نہیں سکتے اتنے مہنگی جگہ میں اور ایاشی کرنے کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوگا تو لوگوں جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ جا سکتا ہے جس کے پاس نہیں ہے تو وہ نہیں جائے گا تو ہماری دونوں تبدیلی جما دی جاتی بس وہ کیونکہ ان کا اپنا آپل سسٹم ہوتا ہے تو وہ گزارا چلاتی ہے ورنہ تو کوئی عام آدمی وہاں جا کے ٹھہر نہیں سکتا ہے اور یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہاں پیسہ خرچ کر کے لیکن ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ سنگاپور سے کسی طرح چھپ چھپا کے ہم ملشی چلے جائیں وہاں سے جو لوگ چھپ کر وہ ملشی جانے کوشش کرتے ہیں لیکن ملائیشیا نے بھی اشارہ ہے کسی کو چھوڑتے نہیں ہے پکڑ کے دوسرے رابطہ بھیج دیتے ہیں ان کے بعد اپنے لوگ روز زیادہ ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں روز زیادہ لوگ ہیں تو سنگاپور میں تو فری بورڈ بنایا اب اس کی کمائی کیا ہے کمائی اس کی صرف ایک سیاحت ہے بہت اچھے پارک بنائے بہت اچھے جھولے لگائے بہت اچھے سمندری ساحل بنائے شان قسم کا اور وہاں سے کیونکہ بہت بڑا بورڈ بنایا ہوا ہے سے جو جہاز ہو جاتا ہے مال لے کر اگر آپ دیکھیں گے کہ ادھر سے چائنا ہے نا یہ جاپان ہے یہ کوریا ہے یہ, یہ چائنا ہے یہ تائیوان ہے تو جاپان بڑی معیشت کوریا بہت بڑی معیشت چائنا کی بہت بڑی معیشت تائیوان وہ بھی بڑی فلپائن وہ بھی بہت بڑا یہ جہاں سے جو بھی چیز بنائیں گے اور وہ ادھر بھیجنا چاہیں گے تو سمندر کے से سے بھیجیں گے ادھر سے آئے گا ادھر آئے گا گھوم گھوم کے گھوم گھوم کے ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا ایسے جائے گا ادھر سے گزرے گا, گا راستہ کیونکہ یہی راستہ ہے وہ بھی جگہ نہیں ہے ادھر سے جب گزرے گا تو ادھر بڑا کوٹ ہے اس کا سنگاپور کا سنگاپور کو ٹیکس دینا پڑے گا اس کے بغیر نہیں گزر سکتا بہت بڑے بڑے جہاز بہت بڑے بڑے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے میرے جہاز اگر کسی نے دیکھا ہے تو دیکھا ہے ورنہ میں تصویر ہوگی کہیں میں آپ کو دکھاؤں گا کتنے بڑے جہاز ہوتے ہیں تو وہ بڑے جہاں جہاز گزرتے ہیں اور لاکھوں روپئے ٹیکس دے کر کے جاتے ہیں اور وہ ٹیکس اس کی بچت ہوتا ہے اس کی آمدن ہے خود خرچ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ان کے پاس بس آتا ہی ہے یعنی ہے ان کے تو اس وجہ سے اس کی معیشت بھی زیادہ بہت اچھی ہے ہے بھی چھوٹا سا زیادہ افراد بھی نہیں اس کو سنبھالنے کے لیے تو چھوٹا سا ملک ہے پوری دنیا کے ساتھ تجارت ہوتی ہے پوری دنیا کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں دنیا کی ہر چیز وہاں آنی ہے اور وہاں سے جانی ہے تو وہاں تجارتی بہت بڑی منڈی برف ہوئی ہے اس طرح ہو سکتا ہے یہاں تو یہ اس لیے کاٹا تھا تاکہ ہم اس کو نقصان پہنچائیں منائشیا کو لیکن ملائیشیا نے وہ ڈر بھی برداشت کیا اور ابھی تک اس کی معیشت الحمد اچھی جا رہی ہے بنیسبت موقع پھر بھی اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں کبھی اس کے جہاز گراتے ہیں کبھی اس کے کوئی قانون پاس ہو جاتا ہے اس کے خلاف کچھ کام کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اس کے خلاف ایک خطرہ ہے ان کو کبھی اللہ چاہیے وہ چلو یہ Thank <laughs> you.